اور اس کے پاس شفاعت کام ناؤ دیتی مگر جس کے لیے وہ ازن فرمائے یہاں تک کہ جب ازن دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرمات دی جاتی ہے ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے ربنی کیا ہی بات فرمائی وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا اور وہی ہے بلند بڑائی والا